آج میں نے سید کتب رحیم اللہ کی کتاب سے ایک وصیت اور نصیحت وہ پڑھنی ہے <تصفح> آپ اسے سنیں گے منحجی اعتبار سے کہ دعوت دین کے لیے منحج کیا ہو اس کی آج جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے اتنی ضرورت نہ تھی کیونکہ ایک طرف امت اسلام کے دشمن یہود الخطرا کے وسائل جو ہیں وہ مسلمانوں کو عاجز کر رہے ہیں ڈرون تیارے وغیرہ تو اس طرف داخلی طور پر حکام بھی انہی کا ساتھ دے رہے ہیں اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ باوجود ساری حالت کسم پرسی کے جہاد دنیا میں پھیل گیا اور اسلام کا پیغام دنیا میں چپے چپے تک پہنچ رہا ہے الحمدللہ مثلا مثلاً صوفی محمد صاحب کی تحریک کامیاب ہو یا نہ ہو اور کر ان کا بڑا فراؤنگ اسمبلی جو کہ ربکم قبول کا نعرہ لگا رہا ہے اور اس نعرے کی تائید یہ ان اقوال سے کرتے ہیں کہ یہ سپریم ادارہ ہے اس کی بالا کری قائم کرنا ممکن ہے کہ آج یا کل جو بھی اجلاس ہونا تھا وہ اسے ختم کر دے شاید ختم کرنا ہمارے حق میں ہو اس لیے کسی چلنے تو کسی نے دینا نہیں تو یہ جتنا بھی چلے گا غلط فہمیوں کا شکار ہونے کا زیادہ امکان ہے اصلاً تو سوات کے حالات وہی لوگ جانتے ہیں جو وہاں پر موجود ہیں بہرحال کچھ بھی ہو ایک بات تو سارے پاکستان میں ایک واضح پیغام کی حیثیت سے پہنچ گئی ہے کہ اگر سوات والوں کے ساتھ میساد کر لیا گیا کہ اپنے معاملے تم اسلام کے مطابق طے کر لیا کرو تو معلوم ہوا کہ پاکستان کے باقی حصوں میں اسلام کے مطابق نہیں ہو رہے اسلام کی مخالف ہیں کیونکہ وہی جج اور وہی وکلا جو ملک کے باقی حصوں میں قانون کے نفوج کے لیے بہت مددگار ہیں اور قانون مقدس ہے جس کے لیے تمام اسلامی جماعتیں بھی ایک چیف جسٹس کو بحال کرنے کے لیے لوگوں کو سڑکوں سر پر, پر نکالتی ہیں وہ وکیل اور جج سارے وہاں پر بیکار ہیں جہاں اسلامی قانون کے تحت فیصلے کرنے کا سوچا گیا ہے کہ یہ اب بات جو ہے ڈھکی چھپی نہیں گئی یہ سب سے بڑی خیر ہے جو اس وقت اصل بات لوگوں تک پہنچ گئی یہ نظام ہم پر جو اس وقت حاوی ہے اور مسلط ہے وہ اسلام کا نظام نہیں ہے تو ان حالات میں مجاہدین کی قسم پرسی اپنی جگہ پر اور ان کی پیغام اور نظریے کے اعتبار سے فتح اپنی جگہ پر اور امریکہ کی بدحالی اور اعتراف کرنا کہ میں انہیں ختم نہیں کر سکا وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے ایک بہت خطرناک جو ہے پہلو وہ یہ ہے کہ وسائل بڑھانے کے لیے مجاہدین عقائد اور نظریات سے چشم پوشی کریں اور استحجال کا شکار ہو جائیں کہ اس میں نرمی کرنے کی وجہ سے وسائل مصنوعی حاصل ہو جائیں اور وقت سے پہلے منزل کو حاصل کرنے کا شوق اگرچہ یہ نیک جذبہ ہو وہ سنت کے طریقے سے ہٹا دے جیسے کہ اس قسم کے واقعات ابھی میں ذکر کروں گا وہ بھی چکے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ قبر پرستی کا رب جو ہے وہ تقریباً مساجد اور مدرسے کے اندر بھی ختم ہو چکا ہے اس واسطے کہ قبر پرستی مینڈیٹ لینے کے لیے بڑا جلوس نکالنے کے لیے اپنے مطالبات منوانے کے لیے بہرحال ایک ایسا بت ہے کہ اس کی ہم نوائی سب کے لیے ضروری ہے اگرچہ بڑے بڑے جو بے دین لوگ ہیں وہ تو چادریں چڑھا کر واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ وہ قبروں کی پوجا کی حمایت میں اور وہیں سے جلوس نکالتے ہیں جو اسلامی جماعتیں ہیں اور جو لوگ قرآن اور سنت کی امانت اپنے سینوں میں رکھتے وہ خاموشی اختیار کرنے میں خیر سمجھتے تاکہ حالات خراب نہ ہوں بہرحال اب ہم سید قطب رحی اللہ کی زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ نصیحت پڑھتے ہیں یہ کتاب ہے جس کتاب سے یہ نصیحت کی فوٹو کاپی میرے پاس ہے اثر سید کتب کی کتاب نہیں ہے رحمہ اللہ یہ کتاب ہے ربی مد کی کتاب کا نام ہے من حج الم دیا امبیا کا راستہ فی اللہ. اللہ کی طرف دعوی دینے. دعوت دینے کے میدان میں اس میں حکمت بھی ہے اور اس میں فضیلت بھی ہے الدکتور اد ادور الحادی المرخلی یہ رقی بن حادی خلی اس وقت بھی دکتور ہے اسلامی علوم میں یعنی کہا جا سکتا کہ یہ طالب علم ہے بچہ ہے جاہل ہے اور اس وقت سید قطب کی جس نصیحت کو یہ نورانی نصیحت قرار دے رہا ہے آج اسی کو یہ کہتا ہے کہ اس نے تقسیم کی تمام مسلمانوں کی عمومی تقسیم کی اور سید کتب پر بے شمار اس میں کتابیں لکھی ہیں جس میں ان پر تان کیا اور انہیں گمراہی کا ایک امام ثابت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اس واسطے بھی یہ کتاب کا اقتباس مفید ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان سے بچ جایا جائے, جائے جو انصاف سے ہرگز ہٹے ہوئے تو یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں ولاقد ادرا کا ولاقد یہ تیسرا پیرا والا عموماً بن گلو بن فر اختمام بل سیاستی اظہر بن عقیدتی و بعوتی اہ و باباب کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں کے نے یعنی دانشوروں نے مسلمان علماء دانشوروں نے ف نے اور بعض جو قائد تھے تحریکوں کے اور دعوت کے میدان میں مسلمانوں کی جماعتوں کے انہوں نے اس بات کو پہچان لیا ہے کہ جو آخر کار مسلمان نوجوانوں کو بطور نتیجہ پہنچی اس میدان میں ان کے غلوم کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے سیاست کا اہتمام کیا یعنی اسلامی حکومت اور نظام کے قیام کے لیے جو اہتمام کیا اس میں غلط ہو گیا اصل بنیاد جو تھی عقیدت اس سے ہٹ گئے اور یہ ازمر رب العقیدہ اللہ اور یہ نقصان بے ترین ہے کہ سیاست کی بنیاد پر انقلاب کی خواہش اور انقلاب کا جذبہ آدمی کی اٹھان وقت سے پہلے اس منزل کی طرف کر دے جو عقیدے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی یعنی خلافت تو یہ عظہ ہے نقصان بہترین عقیدے اور دعوت اللہ کے لیے اور یہ نوجوانوں کے لیے نقصان دہ کیونکہ مصر میں یہ تحریک الاخوان المسلم مول جو تھی اس کے سید قطب رحمہ اللہ نظریاتی طور پر روح رواں تھے نظریہ سید قطب کا تھا جس نے اس تحریک کو اٹھایا اور یہ تحریک اس قدر کامیاب تھی وسائل کے اعتبار سے کہ پانچ لاکھ لوگ جو تھے وہ حسن البنا کے گرد جمع ہو گئے پانچ لاکھ معمولی تعداد نہیں مگر چونکہ عقیدے پر کما حق کو حکام نہ کیا گیا اور منزل کی طرف تیزی سے بڑھ کر فوری طور پر وہ پھل دیکھنا چاہا جو کہ پھل بہرحال بیج کے بونے کے بعد اور پھر زمین کو سچنے کے بعد اور پھر پانی دینے کے بعد کبھی آیا کرتا ہے نرسری سے گویا پھلدار درخت اٹھا کر زمین میں گاڑنے کی کوشش کی گئی اس پر سید قطب رحی اللہ نے حق کی آواز پر لبائی کہی کیونکہ آپ کی عادت ہی یہ تھی آپ پر مکان تانے جتنے بھی کیے گئے اس کی ایک وجہ ہے انیس سو پینتالیس سے لے کر پچاس تک آپ کی زندگی کا بلکہ پینتالیس تک وہ زمانہ گزرا کہ آپ ایک عجیب تھے ایک لکھاری تھے بہت زبردست اور بہت زبردست نظام تعلیم میں قابل انسان تھے استاذ تھے فساہا اور بلاغہ میں آپ ایک امام تھے عربی زبان میں اور اس زمانے میں دین کی جو ہے ان پر پوری نگرانی ہرگز نہ تھی بلکہ بہت بڑی غلطیاں تھیں العدل الجتماعی یا اجتماعیہ ان کی ایک کتاب ہے اس زمانے کی اس میں بے شمار غلطیاں گویا کہ وہ کتاب یہ ہے کہ اسلام کی تلوار سے بلکہ سوشلزم کی تلوار سے اسلام کو نافذ کر دیا جائے اسی کتاب کے زوردار یعنی انداز سے ناصر جمال الدین ناصر وغیرہ غالب آئے خبیر اس کے بعد پینتالیس کے بعد پچاس تک کا دور وہ ہے سید کتب کرہی محلہ کہ اسلامی زندگی میں باقاعدہ یہ داخل ہوئے اور یہ پہلے دور میں ان کی کتاب کے اندر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت نازیبہ قسم کی عبارات ہیں جن کو آج شیخ ربی علاتا ہے پینتالیس کے بعد یہ سنجیدہ ہوئے دین میں اور ابھی علم میں وہ رسوخ نہیں تھا فقاحت میں اور علوم دینیا میں تو پھر بھی بہت سی غلطیاں ان کی کتب میں پائی جاتی اس کے بعد پچاس کے بعد ان کا انتہائی سنجیدہ دور ہے اور یہ بہت پختہ ہو چکے تھے علوم میں جس میں فی ضلع القرآن انہوں نے لکھی تفسیر اور اس کے بعد میں عالم سے طریق کتاب لکھی جس کا ترجمہ زیادہ و منزل ہے اور پھر اسی ایک دور کے انجام میں یہ تختہ دار پر لٹکائے گئے یہ دور آپ کا مخلصی کا دور ہے اور آپ اپنے پہلے دور کو جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر بعض نازبہ الفاظ اس دور کو ایک ضائع ہونے والا دور تھا فرماتے اور محمد کتب نے اس کی سراہد کی کہ وہ درمیانی دور سے بھی قائد ہے اور آخری دور کے اندر سید کتب نے جو کہا اس پر الحمدللہ عمل پیرا ہو کر دکھا دیا اس میں بھی افتا ہے کچھ ان کے مرغیا کی طرف کچھ عشاء کی طرف بعض رجحانات ہیں اور بعض اوقات تصوف کی طرف کچھ عبارتیں مائل ہیں مگر تصوف کا شدید رج ان کے ہاں ملتا ہے ابو بصیر نے کہا قانون یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا عالم اس کی پوری زندگی کو سامنے رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کی خیر کتنی ہے اور اس میں افتاح غلطیاں کتنی ہیں اگر خیر بہت ہے اور غلطیاں ہیں بھی کفر و شر تک نہیں پہنچنے والی غلطیاں چھوٹی ہیں اور کم ہیں تو اسے معاف کیا جائے اور اللہ سے بھی معافی کی امید رکھی جائے آمین اللہ نے معاف کرے عامد اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی محکم بات ہے جو پوری زندگی اس کا راستہ رہا اس میں اس کی مبہم بات اور اس کی متشابہ بات کو جمع کیا جائے متشابہ بات کو پکڑ کر اس کی محکم پڑنا چڑھایا جائے ان کی محکم یہ ہے کہ وادت وجود کے زبردست دشمن ہیں حامد محمود اق فاضل نے بتایا ہے کہ ان کی پوری ایک کتاب ہے اس کے رس میں جس میں بہت مباد ہے اور کل اللہ خان اس میں بھی کہا ہے کہ زبردست رد موجود ہے وہاں کے کوئی وجود کا یا پسموخت کا اس واسطے ان کی محکم یہی بات ہے کہ وہاں کے وجود کا رد کرنے والے تو منہ ہائی سن مجموع اولا اہل سنت میں سے ہیں اور میدان جہاد میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے سید قطب رحی محلہ کو انشاءاللہ اس کا اجر پہنچے گا کیونکہ اس تحریک کو اٹھانے والے وہ ہیں جس وقت وہ اللہ کے راستے میں پھانسی مل گئے تو ان کی تفسیر اتنی بکی اتنی پھیلی کہ اس کے بعد ان کے افکار بھی پھیل گئے جو کہ حقیقت میں اللہ کے دین کے افکار اور کہا جاتا ہے کہ اس جہاد کے روحانی رہنما وہ ہیں محمد بن عبد الوہاد رہی محلہ جو بہت زیادہ افضل ہے سید قطب سے بھی اس لیے کہ وہ باقاعدہ ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے ظالم تلمد علماء کے ہاتھ طے کیا اور بہت ہی راسق ہیں دعوت کے راستے میں اس کے بعد سید قطب ہیں جنہوں نے باقاعدہ جامع تلم اس طرح طے نہ کیا اس واسطے کہ وہ ادیب اور بہت بڑے فاضل انسان تھے زبان کے اندر فساعت اور بلاغت میں بہت ایک وقت گزار چکے تھے تو ان کی تحریروں میں بعض اوقات اس قسم کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں باہر حالمی نہیں سن وہ بھی انشاءاللہ علماء اہل سنت میں اور اہل حق میں تھے اور اسی طرح سے ان میں سب سے بڑی جو خوبی ہے اہل حق ہونے کی وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رجوع کرتے ہیں اور ہمیشہ اعتراف کرتے ہیں حق کا جب انہیں حق نظر آ جائے اب یہ ان کی زندگی کا آخری ایک تجربہ ایک نچور اور ایک نصیحت ہے فقط دمن النسیحا مطلع کی وشارت کی حیاتی ہی و خلاصہ تجاربی اور انہوں نے لوگوں کے ہاں یعنی کام کرنے والے مسلمین اللہ ان کے اوپر پیش کیا اپنی نصیحت کو جو ایک مثالی نصیحت تھی وہ سارا تو حیات ہی ان کی زندگی کا نچور تھی وہ خلاصۃ و تجاربی اور ان کے تمام تجربہ خلاصہ تھی وہ حاج ہی کلیمات ملوث اور یہ کلمات روشنی سے ہیں یہ ربی مکھنی کہہ رہا ہے ملور یو سب جیل ہوا سید کتب کی آخری حیاتی ہی استاد سید کتب ان کلمات کو قلم بند کرتے اپنی زندگی کے آخر میں اور شیخ المانی رحمہ اللہ بھی اسی قسم کی عبارت تک شیخ کو کہتے ہیں سید قطب کو الاستاذ القبیر سید قطب رحیم و اللہ جب ہمارے آئماں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اپنی زبان سنبھال کر استعمال کرنی چاہیے اور ربیع احمد شیخ المانی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے کیونکہ وہ محدث ہے اور محدث ناقد ہوتا ہے بات کا بھی لحاظ بھی کرتا نقش کے وقت وہ تعدید بھی کرتا ہے جشد بھی کرتا ہے اگر جش کے قابل ہوتے تو البانی کسی کا کبھی لحاظ کرنے والے نہ تھے قال سید قطب رحی محلہ سید قطب رحی محلہ نے کہا وہ بادہ موراج آتی وہ ذراثت الطویل لحرکت الاخوان المسلمین ومقارنتها بالحرکت و الاولى للاسلام بعد اس کے کہ میں نے بہت دفعہ بار بار اخوان المسلمون جو ہے ان کی پوری تحریک کا جائزہ لیا اور میں نے بہت کچھ اس معاملے میں طویل مدت کے لیے پڑھا اور میں نے اس کا مقابلہ کیا اسلام کی پہلی تحریک سے پہلی دعوت سے جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اصبہ تفکیلی تو میرے فکر میں میرے نظریے میں یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو گئی ان الرکت الجہ حالت کانت الماط البری السلام اول اولمرۃ نیت الجہ حقیقت الاسلامیہ مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ آج مسلمانوں کی جو جماعت دعوت کے میدان میں کفر کے سامنے مقابلے پر آئی ہے ان کو بالکل ان حالات کا سامنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت معاشرے کا حال تھا جس وقت یہ دعوت اسلام پہلی دفعہ آئی اسی طرح جہل پھیلا ہوا ہے عقیدہ اسلامیہ کے بارے میں عقیدہ کے بارے میں لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اتنے ہی جاہل ہیں جتنے اس دن ولبو انل القیم ول اخلاق اسلامیہ اور اسلامی معاشرہ جو حقیقت ہوتا ہے اور اسلامی اخلاق اس سے انتہائی بری ہے آج مسلمانوں کے اندر ولافق البو آج النظام الاسلامی و شریعت فقط دوری نظام اسلام سے نہیں ہے جس کی توجہ جس کی طرف توجہ صوفی محمد دلا رہے صرف اس سے دوری نہیں ہے کہ اسلام کا نظام موجود نہیں ہے شریعت اسلامیہ کا نظام موجود نہیں ہے وہ فی الوقت نفسی تو جب اشکرات سہلو لیا وسلی بلکہ اسی معاشرے کے اندر آپ لچکر دیکھیں گے سہیولیوں کے یہودیوں کے دشمنوں کے اور خلیدیوں کے اس کے تو یا کبھی یا تو الاسلامیہ کہ وہ جو مسلمانوں کے ملکوں پر قابض ہو گئے ہیں بڑے کبھی ہیں اور وہ جنگ کر رہے ہیں ہر اعتبار سے دعوت اسلامیہ کے خلاف اور دوسری جگہ جو البانی عبارت لائے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں کی ثقافت مسلمانوں کی تہذیب مسلمانوں کی تعلیم مسلمانوں کی سیاست مسلمانوں کی معیشت مسلمانوں کی معاش معاشل اور جنگ اور ان کا نظام سارے کا سارا یہاں تک کہ جسے یہ شرعی عبادات سمجھے ان میں یہودوں میں سارا کا تمام کلچر گھسا ہوا ہے کیونکہ اکیل جیسے غفلت ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں ہے اسلامی نظام لانے کی طرف جلدی کر رہے ہیں لوگ نیک لوگ صالح اپنی نیک نیتوں کے ساتھ اس راستے میں شیطان انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے بتا مالو اعلی تدبیر اور یہ سارے یہودی اور نفرانی اس کو اسلامی اصل دعوت کو ڈھا دینے کے لیے گھسے ہوئے ہیں ہمارے ملکوں میں لحاظ انہوں نے مختلف انجما بنا تنظیمیں جیسے این جی اوز ہیں اور انہوں نے مختلف طریقے سے اپنے بہت سارے جو زبردست قسم کے منصوبے تیار کر کے اپنی باڈیز بنائی ہوئی ہیں جو کہ ملکی لیول پہ پوری تدبیر کر رہی ہے کہ کس طرح ہماری تعلیمات میں ہمارے عقیدے میں اور ہمارے فکر میں وہ گھس گئے یہاں تک کہ بیت اللہ میں ایک لمبی داڑھی والا خوبصورت روک دار چہرہ تخلوں سے اوپر شلوار اور اس کی جیب سے موسیقی کی آواز آتی موبائل پر یہ یہود و نصارہ کے جکھائش ہیں یہ گھسی ہوئی چیزیں ہیں ہمارے اندر جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کتنا بڑا گناہ کمایا ہو کہ یہ یعنی بیت اللہ میں کھڑا ہے نماز باجماعت ہو رہی ہے بیت اللہ میں کسی یہودی نصرانی کو ضرورت نہیں ہے کہ کبھی سرنگی اور گٹار لے کر گھس سکے مسلمان شاید اس کا ٹکا بوٹی کر دے حکومت روکتی رہے اور اس کا فیمہ ہو جائے مگر مسلمان موحد ڈاری کے ساتھ اسلامی ہریے کے ساتھ اس موسیقی کو لے کر خود گھستا ہے اور وہ بغلے بجاتے ہیں بس توجی ہاتھی الحاظ اور مختلف انہوں نے رخ اختیار کیے ہیں مختلف توجی کے ساتھ مختلف بہانوں اور مختلف دینوں کے ساتھ وہ اس غرض کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمارے اندر سے زالی کا بین شارا کا السلام یہ تش بولو کثیرت فی حرکات سیاسی المحدودہ المحلیہ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جماعتیں مشغول ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے ملکی لیول پر اپنے سیاسی مختلف مصیبتوں کے اندر اکثر غرق نظر آتی ہے کہ وہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے محدود سیاسی پروگراموں کا شکار ہو گئی ہیں ان کی تمام توانائیاں کا محارب کا محار بتنتاً او اتفاقیتن وقہ محربہ طالب صرف انتخابات علتما انہا تشگلو نقصا بھی مطالبہ الحکومات بھی تصدیق نظام ال اسلامی کہتے کہ وہ تو لگی ہوئی ہیں کہ معاہدے کر رہی ہیں سیکولر جماعتوں کے ساتھ دوسری جماعتوں کے ساتھ اور اتفاق کر رہی ہیں اور کبھی ایک جماعت بنا رہی ہیں اور کبھی اپنے دشمن کو انتخابات میں لٹارنے کے لیے مصروف ہیں ساری توانائی اسی کی نظر کر رہی ہیں اور برباد کر رہی ہیں اپنے وقت کو اور اپنی کوشتوں کو اور اپنے آپ کو مشغول کیا ہوا ہے بھی مطالبہ بھی الحکومات بھی نظام اسلامی حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے زوردار مطالبہ ہو جائے اتنا بڑا جلوس نکلے کہ حکومت جو ہے وہ جھک جائے مطالبہ کر رہی ہے نظام اسلامی کا وہ شریعہ ال کہ شریعت اسلام کو جلدی سے نافذ کر دو بیرنا جبکہ حال یہ المجتمعات عقید اسلامیہ علی گا جبکہ یہ جتنے مطالبہ کرنے والے مجتماعات ہیں ان میں اکثر جو ہے ان کا حال یہ ہے کہ خود عقیدہ جو چاہتا ہے عقیدے کے جو تقاضے ان سے کوسوں دور ہیں یہ سارے کے سارے یہ رونا علیحدہ رو رو ہے کہ یہ سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں جو سیاسی اسلامی جماعتیں ہیں ان کی بےغیرتی تو اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب جو جلوس نکلا اس پر اسلامی مطالبے کا بھی نام نہیں چڑھا اس پر مطالبہ تھا چیف جسٹس کی بحالی جمہوریت کے مثاب کو نبھانے کے لیے جمہوریت کے تقدس کی بحالی اسمبلی کی بالا تری کی بحالی اور انصاف اب تو اسلام کا نام بھی چلا گیا ان سے مگر رونا ان کا ہے جو مخلصین ہیں جن کا اسلام کے ساتھ لگاؤ سچ بات کہتے ہیں کسی کو تکلیف ہو تو مجھے پرواہ نہیں ان میں نے دل چٹول لیا اپنا کہ میں حق کو پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں رونا تو ان کا جو ملتظم بشریہ ہے جن کی زندگیاں اللہ کے لیے بہرحال ہم دیکھتے ہیں وفاداری سے رقم ہے بدعات ہوں ان میں بےچن اور کمزوری ہوں مگر وہ عبادت گزار اسلام والے بندے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں اسلام آباد میں کیا تھا عبدالعزیز مولوی صاحب نے کیا مطالبہ کیا وہی وہ عبد العزیز مولوی صاحب جو ایک جت والا کام کرنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے ستر علماء مارے عبد العزیز صاحب کی مسجد لال میں لال مسجد میں یہ فتوا دیا کہ وانا کے اندر جو فوجی مر رہے ہیں کوئی عالم ان کا جنازہ نہ پڑے اور کوئی عوام میں سے شریک نہ پانچ سو علماء نے دستخط کیے یہ فتوا ایک اہمیت کا حامل تھا یہ بہت بڑا اعلان جہاد تھا مگر اس کے بعد دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ان کی بے بصیرتی کا حال عجیب ہے کہ یہ اسلام کا نظام کس سے مانگ رہے اس حاکم سے مانگ رہے جس کے قریب سے اسلام بھی گزرا جس کے پاس اسلام کی وفاداری کے لیے پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے اور اسلام کی بے وفائی پر وہ دل اور رات فخر کرتا ہے کہ میں نے وہ جن کو کپڑ پکڑ نہ سکے خود پکڑ کر حوالے کی اسے اس پر فخر ہے اس کو کہتے ہیں اسلام نافذ کرو اللہ اکبر یہ کتنی بڑی پیڑ ہے کتنی بڑی بے بصیرتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں مددار ہوں آ کے میں وقت پرویز کا صرف میں اسے کہتا ہوں اسلام نافذ کرو تم ایک دستخط کرو گے اسلام نافذ ہو جائے گا اے یہ اسلام نہ ہاں یہ کون سا اسلام ہے جس طرح نافذ ہوگا اللہ اکبر یہ تو اسی طرح ہے کہ گند میں لتڑے ہوئے گندگی میں لتڑے ہوئے اب ننگے آدمی کو کہو کہ امامت کے مسلے پر کھڑے ہو جاؤ بھائی خلیفہ امام نہیں ہوتا اسلام نافذ کرنے والا سلطان سب سے بڑا عبادت گزار ہے اسلامی معاشرے میں عبادت گزاروں کا امام ہے وہی تو ماشاءاللہ وہ ذمہ دار انسان ہے جو مسئول ہے اور پوری مملکت میں وہ چنا گیا ہے کہ بھائی تم ساری مملکت کا خیال رکھو گے کہ سارے لوگ اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارے وہ تو بڑا ایمام ہے اس کو بڑا ایمان بننے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ حسن پر اور دوسری طرف قربانی دیکھیے تو ہم خلوص کا انکار نہیں کر سکتے جان تک سکے بھی عبدالرشید غازی نے اور اسے امام برحق کا خطاب دیا ہمارے مداہدین عربی مجاہدین نے صنحبی مجاہدین بھائی امامت کا یہی یہ تمہارے ہاں معیار ہے تو رونا ہے تمہارے فکر کا یہ امام ہوا کرتے جنہیں اتنا نہیں پتا کہ ان سے اسلام مانگنا کوئی نہیں بنتا یہ سید کتب ہے کہہ دو ان کو یہ بھی غلط کہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا میں تو ادنا طالب علم ہوں میں تو علماء کی باتیں پہنچانے والا ہوں صرف یہ سید کتب ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعتیں اس چیز میں اپنا وقت اور اپنی توانائی کھپا کر ضائع ہو رہی ہیں بے مطالبہ حکومت سے مطالبہ کرتی ہے بے تقدیق ان نظام اسلامی نظام کی تقدیق کرے وہ شریع اور شریعت اسلامیہ کو نافذ کرے بے المجتمعات جبکہ مجتمعات کا جو معاشرہ جس پر اسلام نافذ کرنے کا حکام کو کہہ رہے ہیں ذات ہوا اس کا اپنا معاشرے کا یہ حال ہے کہ وہ اسلام کے مبلول عقیدہ عقیدہ جس دلالت کرتا ہے وہ ان کے افکار نہیں ہیں وہ ان کے اقوال نہیں ہیں وہ ان کے اعمال نہیں ہیں جس پر وہ عقیدہ شہادت دے جس کے لیے یہ حکومت اسلامی قائم کی جاتی ہے اسلامی حکومت کو صرف نظام نہیں اس کی روح عقیدہ ہے روح کے بغیر جسم کو دفن کر دیا جاتا ہے وامل اخلاق ان اور یہ سارے مجتمعات یہ معاشرے اخلاق اسلامیہ سے کم دور ہیں ولا بدا اب کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے الہرکات العقید ال اسلامیہ صرف کلو بلعقول سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں تھی ساری حرکات اسلامیہ ساری جماعت اسلامی اس کی طرف لوٹے قاعدہ کی طرف لوٹے بنیاد کی طرف لوٹے اور وہ کیا ہے دوبارہ عقیدے کے مدلول کو زندہ کرے عقیدہ جن افکار پر نظریات پر عقیدہ اسلامی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اقوال پر اور عقیدہ اسلامی لا الہ لاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اعمال پر دلالت کرتا ہے ان اعمال کو دوبارہ احیاء کرے پھر قلوب لوگوں کے دلوں میں ونعقول لوگوں کی عقلوں میں فہم کے ساتھ تربیتم اور تربیت کے ساتھ میں یک بلحاظ دعوت تربیت کرے اس کی جو اس دعوت کو قبول کرے وہ حاض مفہومات اور ان مفہومات کو عقیدے کو سمجھ لے اصحیت صحیح طور پر تربیت اسلامیت صحیح حتم اور پوری تربیت اسلامی صحیح ہو جائے وہ آدم و الوقت اور وقت کو بالکل ضائع نہ کرے احداس ایاسیہ الجاریہ ودم و ادم, آدم حوالات فرض الظام الاسلامی ان تریک الاح اور یہ جو حادثے ہیں یہ سیاسی ان میں اپنا وقت ضائع نہ کرے یہ بھی سیاسی انداز تھا حکومت سے اسلام مانگنا عبد العزیز مولانا عبدالعزیز نے لڑائی نہیں کی ان کے پاس تو کوئی اصلہ بھی نہ تھا میں عبد الرشید غازی لڑنے کے لیے تیار تھا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس یہ تو سیاسی احتجاج تھا وہ کہتا ہے سیاسی احتجاج میں اپنا وقت ضائع نہ کرے کہ کسی طرح سے آپ ان طریق علی قبل ان تکون في المجتمعات ہی تری الک قبلا القاعدت المسلما فلم التمافل نظام الاسلامی اللہ حقیقتی ہی کہتے قبل اس کے کہ آپ وہ القاعدہ یہاں سے مراد رہے ہیں ایک گروہ مسلمانوں کا تربیت اسلامی کے ساتھ عقیدے کی یعنی بلاک کے ساتھ آپ یہاں تک لے آئے ہیں اس مجھ دماغوں کے اب معاشرے میں وہ لوگ ایک خاصی تعداد میں ایک وزن میں موجود ہیں جن کو اسلام حقیقت سمجھ آ گیا اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ہر قیمت پر اسلام میں ڈھال لیا اب اگر آپ مطالبہ کریں تو بات اور ہے کہ اللہ آپ کسی طرح حکم تک لے جائے تاکہ یہ حکم جم سکے آپ کن سے مطالبہ کر رہے ہیں اور کیوں وقت ضائع کرتے ہیں ان انل رسول القتبی کے نظام الاسلامی کیونکہ اسلام کے نظام کی تدبیر تک پہنچنا والحکم حکم شریعت اللہ اور اللہ کے شریعت کے ساتھ حکم ہونے لگے ملک میں اللہ کے شریع لئی صاحب آ یہ ایسا ہدف اور منزل نہیں ہے جو جلدی سے آ جایا کرتی ہے یہ تو اس وقت آتی ہے جبکہ معاشرے کے اندر ایک بڑا معتد حصہ جو ہے وزن والا اور خوب اپنا وزن اپنے فکر کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے اور اپنی معروف ہونے کے اعتبار سے پورا وزن رکھتا ہو اور زندگی کے اندر اس کا محسوس ہونا لوگوں کو شروع ہو جائے وہ فہم صحیح کے ساتھ عقیدہ اسلامیہ کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو چکا ہو اس وقت اسلام کا نظام ٹھہرتا ہے سم مال نظامی و الاثربیت ان اسلامیت الصحیت اسلامی پھر نظام اسلامی اور صحیح اسلامی تربیت اور صحیح کھل کے اسلامی پر یہ پروان چڑھ چکا ہو ماہ ماہ اقتضا ذالیکہ میرا زمن اب طویل المراحل اس میں کتنا ہی طویل زمانہ ساڑھے نو سو سال کیوں نہ گزر جائے اور کتنے ہی مراحل جو ہے وہ مشکل اور لمبے لمبے مراحل جن میں انتظار کرنا پڑے وہ کیوں نہ آئے یہ ہے انبیاء اور رسوم کا طریقہ علیہ مسلاط اسلام اقمان المسلم وہ جماعت ہے جو سید کتب کے افکار کی وجہ سے زور پکڑ گئی آپ سید کتب کا انصاف دیکھیے کہ اسی جماعت کو نصیحت کر رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ میں نے پوری طرح سے تجزیہ کے بعد اور غور و فکر کے بعد یہ راستہ اختیار کر لیا ہے کہ امبیا کا راستہ تو یہی ہے علیہ وصلاط اسلام حاضر ظرف حضر <تصفح> ضرورت عقیدہ تفصیلات الظام و تشریح کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ جو پڑھا ہے اور جس حال میں میں ہوں میں سمجھتا ہوں میرے اوپر یہ حتمی بات ہے لازمی ہے کہ میں جب بھی بچوں کے ساتھ دن کی دعوت میں گفتگو شروع, شروع کرو نوجوانوں کے ساتھ میرا آغاز اسی سے ہو بہت زیادہ میں محتاط ہو کر اور انہیں ڈرتے ڈراتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے یعنی ضرورت کے ساتھ فوراً ان کو اس کا احساس دلاؤں بہت ہزم و احتیاط کے ساتھ بات کروں تاکہ نوجوان جذباتی اکھڑ جائے کہ عقیدہ اسلامیہ کو سمجھو میرے بچوں صحیح طریقے سے قبل اس کے کہ تم نظام اسلامیہ اور تشریح اسلامی کا چھور مچاؤ یہ تشریح نظام نہیں سکھے گا اگر عقیدے والے لوگ تمہارے پاس نہیں ہوں گے اگر تم بس یہ کہو گے کہ قوت آ جائے اور فوراً ہمیں نظام مل جائے اور تمہارے علما وہی ہوں گے جو گمراہی کے امام ہیں تم سید احمد بریلوی کے جہاد کا تسلسل اسے کہو گے تو سید احمد بریلوی رسوی تھا بدترین گمراہ تھا اگر یہ کہنے والے ہمارے عرب مظاہرین جو ہیں ان کو پتا نہیں تو ہم مانتے انہیں پتا نہیں مانا مگر انہیں پتا دینے والے وہی ہیں جو ان کے ساتھ بہت ہیں اور جہاد کر رہے اگر ان کو بھی پتہ ہے وہ جان بوجھ کر اس لیے کر رہے کہ وقتی طور پر جہاد کو کامیاب بنانا تو یہ غفلت اللہ کے ہاں آدمی کو بہت پیچھے لے جاتی ہے قربانیاں برائے گاہ چلی جاتی ہیں اور اگر انہیں پتا نہیں ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ جانے لڑانے تک تو پہنچ گئے دین کے بارے میں اتنے جاہل ہیں اللہ تعالیٰ امت پر رحمت کرے آمین تو یہ کہتے ہیں نظام اسلامی کی بات چھیڑنے سے پہلے میں تو حتمی سمجھتا ہوں اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں کہ سید کو تم جب بھی آغاز کرے گا یہاں سے دعوت کا آغاز کرے گا بہ ضرورت آدمی الفاق الجہد الحرکات سیاسی المحلی الحاضرت البلاد اسلامیہ اور اس چیز کی ضرورت کا احساس دکھاؤں گا کہ اپنی توانائی نہ کھپائیں ان سیاسی جو ہے یہ سارے کے سارے مطالبات اور یہ الیکشن اور یہ مختلف موس قسم کے یہ کام کیے جا رہے ہیں تاکہ جلد سے جلدی کام ہو جائے لتوفر توفر الربیہ ال اسلامیہ صحیح یہ اکبری عدد وبا زاری کا تجیب الخطوات االیہ تبھی آجی ہا یہاں تربیت اسلامیہ کب سارت علا ہالت پیچھے سمجھ کیوں کہ بہت زیادہ ضروری کہا رہ کر بیان کرنا مناسب نہیں کہتے اس لیے کہ تربیت اسلامیہ پھیل جائے الکب اکبر عدد بہت بڑے کافی تعداد میں لوگوں پر جتنا ممکن ہو بعد اس کے پھر وہ آتے ہیں راستے کہ جب دہشت میں و فی من المجتمع کہ یہ اس پر اختنا ہو جائے مسلمان جو ایک تعداد کے اندر خاصی تعداد کے اندر اس پر مکمل طور پر مطمئن ہو جائیں دین کے سچے راستے پر ان کی تربیت مکمل ہو جائے اور معاشرے کے اندر ایک قوت بن جائیں اور قوت محسوس ہونے لگے وزن دار قوت پھر اس کے بعد کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کے لئے المتماعات البشری الوم آج جتنے معاشرے مسلمانوں کے اور بشر کے جتنے معاشرے کفار کے بما دمافی المجتمع البلاد ال اسلامیہ جن میں اسلامی ملکوں میں یعنی مسلمانوں کے ملکوں میں بھی جو مسلمان آباد ہیں وہ بھی شامل ہے کب فارت علا حالت مشابہات کثیر وہ بہت زیادہ مشابہت لیے ہوئے ہیں اور اسلام ان جاہلیت معاشروں سے جو اس وقت موجود تھے جب اسلام کی روشنی آئی تھی بادہ بدا واہ منل عقیدت لا منت شریعت ون نظام تو پھر ان سے شروع ہونا ہے عقیدے سے اور اخلاق اسلامی سے نہ کہ شریعت کے نظام سے ون اور آج کے دن ید واجب ہے فرض ہے انتبدا البا ان یہ کہ شروع کرے الحرک حرکت کو تحریک کو والدعوت اور دعوت کو میں نفسل نقصہ این اسی نقطے سے اللہ کی بادہ الاسلام جس سے اسلام نے شروع کیا محمد کریم نے شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم ان فی خطوات بعض الظروف المغایہ بالکل اسی راستے پر چلے ہاں جو ظروف میں بعض تبدیلیاں ہیں ان کے مطابق اسی کے ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے جو وقت کے تقاضے ہیں ان کے ساتھ نپٹتے رہے اللہ سید کتب یہ بدھی کہتے ہیں اللہ رحمت کرے سید کتب پر آمین. آمین. لَقَدْ مِن إِلَى عَيْنِ <وَصَّوَاب> کہ سید کتب تو پہنچ گئے اپنی اس دراست کے ساتھ اس پرنے اور تجزیہ کرنے کے ساتھ این حق اور ثباب کے راستے پر جہاں پہنچے اس تک ان کا پوری طرح اللہ رب العزت نے سینا کھول کر اس راستے تک انہیں مکمل طور پر ثابت کر دیا وہ ید الحرکات اسلامیہ آج اسلامی جماعتوں پر واجب ہے ان من تک تقریر الواعد کہ ان کی اس حقائق کو زبردست لپیٹنے والی تقریر کو اقرار کو اور نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے سے فائدہ حاصل کریں اللہ جی انتہا الہی سید کتم جس کی طرف سید کتب جو ہے آخر میں جان چہرے ان دا آخری لفظیات ہی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بعد اب طویل ریت بعد اس کے کہ انہوں نے بار بار بہت مدت کے لیے خوب محفوظ رکھتے ہوئے مطالعہ اور تجزیہ کیا لقد و صلافی تقریر ہی وہ اپنی اس تقریر میں پہنچ گئے سید کتب حاضر اس بیان میں الى این رسول کے راستے پر علیہ مصطلاط وسلام رمبیہ کے راستے پر علیہ مصطلاط اسلام علیہ مصطلاط وسلام آج یہی شخص ہے کہ وہ انہی عبارات کو پیش کر کے کہتا ہے یہ سید کتب تو کہتا ہے کہ آج بھی معاشرہ اسی طرح سے جاہلیت میں ڈوبا ہوا ہے جس طرح اس وقت تھا جب اللہ کے نبی مبوس ہوئے علیہ اسلام لہذا یہ تب سب مسلمانوں کی تقسیم کر رہا ہے اب بتائیے کہ یہ انصاف سے کس قدر گر گیا دونوں فائدے اس کے پڑھنے میں ہمیں حاصل ہو گئے ایک تو سید کتب کی نصیحت آج کم از کم عرب مجاہدین کے لیے تو بہت قیمتی ہے اس واسطے کہ یہ سب ایک اعتبار سے ان کے روحانی شاگرد ہیں خاص کر ایمن ظواہری اچھا خسامہ وغیرہ کیونکہ سعودی ہے ان کے اوپر زیادہ اثر سعودی تعلیمات کا ہے یہ محمد بن عبد الوہار رحیم اللہ کے زیادہ قریب بہرحال ہمارا یہ گمان غلط بھی ہو سکتا ہے کسی اعتبار سے بھی سید کتب رحمہ اللہ کے درجے کا انکار نہیں کرتے اور ان کی علمت کا اور ان کے رہنما ہونے کا اور یہ سید کتب کی عبارات ہے اس کو بار بار پڑھ لیجیے یہ واقعہ تک اس سارا کوئی ریات ہی اس کی زندگی کا نچوڑ ہے اور کسی اتنے بڑے آدمی کی زندگی کا نچوڑ پکی پکائی کھیر ہے جو اس میں نہ جانے کتنی محنتوں کے بعد دس سال تقریبا وہ جیل میں رہی اور اس جیل کے اندر جو ان کے ساتھ بیت گئی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور جو کچھ ظاہر ہوا جو کتابوں میں لوگوں نے بتایا اتنی ایزائیں کہ پہاڑ نکل جائے مگر وہ شخص تھا کہ اسے کہا گیا کہ ایک دفعہ معافی لکھ دو ہم تمہیں جیل سے نکال دیں گے اور تم معذ انسان اور عزت کے قابل میں تمہیں عزت مل جائے گی اس نے کہا میں نے کلمہ توحید بلند کیا ہے اور میں تشاہوت کے اندر تشاہوت کی انگلی کے ساتھ رد جلال و کے وحد اللہ شریک ہونے کی شہادت دیتا ہوں اب میں جب لکھوں گا تو کیا میری یہ انگلی اللہ رب العزت کا جھنجا بلند کرنے کے بعد اس سے رجوع کا اعلان کرے گی ایسا نہیں ہو سکتا ہے پھر جب پھانسی کے لیے ان کو تختے تک پہنچا دیا گیا تو وہ تکر بوجھ مولوی آیا جو آخر میں کلیمہ پڑھاتا ہے مصر میں اس نے کہا محمد سید محمد قطب کلیمہ پڑھ لو یا وقت آخر ہے اس نے کہا تجھے کیا پتہ اس کلمے کا مخون کیا ہے یہ کلمہ تیرا پیٹ بھر رہا ہے اور یہ کلمہ میری جان لے رہا ہے اللہ سید کتب کو بخش دے آمین اور اللہ ہمیں بھی اس راستے پر چلائے جو انبیاء کا راستہ ہے لیکن مسکراہ مسکرا